کی کیا نام ہے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ کسی اور قتل. قتل کا یہ عقیدہ تو ثابت رکھا ہے یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کیا بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہو ماں قتل ہو ما سلب اللہ کے شکریہ اللہ فرماتے کہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا نہ صلیب پہ چڑھایا لیکن ایک آدمی کی شباہت ان کے اوپر ڈال دی گئی اور اللہ تعالیٰ بر رفع اللہ اللہ رب العظم نے ان کو اٹھا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں قیامت کے قریب اتریں گے انشاءاللہ دجال کو قتل کریں گے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر دیکھیں ان کی شریعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کچھ نہ کچھ اختلاف کا توحید تمام انبیاء کی توحید ایک اس میں اختلاف نہیں لیکن شرائط سلاد سوم یا دوسرے واجبات میں اختلاف تھا تہارت کے باب میں بھی اختلاف تھا لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی پر عمل کریں گے بہرحال تو مقصد یہ ہوا کہ کسی حالت میں قیامت تک اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ کسی نبی کی اتباع یا کسی نبی کے کسی امتی کی اتباع مخ... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جائز نہیں فائی یوسین فس رب اصرات المستفیف کو وداف الربی حاضین آ, آ, و, آ, آ, پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ سب سے پہلا مقصد جو ہے آ, کہتے ہیں یعنی نقل کیا انہوں نے کچھ عبارتیں چھوڑ کر کے سہل بن عبداللہ ایک امام گزرے ہیں وہ کہتے ہیں علیہ کمبل اصر سننا اثر اور سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو لازم پکڑو انی اخاق و ان حسیاتی انقدیل انضمان مجھے ڈر ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ اذا ذکر انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر انسان کسی کو ذکر نصیحت کرے یا ذکر کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز میں اتباع کرو لوگ اس کو برا کہیں گے دیکھیے صاحب کہتے ہیں سال برعب اللہ تصوری یہ دو سو اور کچھ میں ان کا انتقال ہوا ہے گویا تیسری صدی کے عالم ہے اس زمانے میں انہوں نے کہا کہ حدیث اور پیر رسول کے آثار کی اتباع کرو مجھے ڈر ہے کہ وہ زمانہ ان قریب آ جائے کہ اگر کسی سے کہو کہ تم سنت پر اتباع کرو پیارے رسول کی تمام حالات میں اتباع کرو ضمو ہو تو لوگ اس کو برا کہیں گے وہ نفر و اور لوگوں کو اس سے نفرت دلائیں گے وہ تبر ہو اس سے تبرہ کریں گے اور برات ظاہر کریں گے وہ اس کو ذلیل کریں گے اور احانت کریں گے دیکھیے ایسا ہوا ہے اور ہوتا رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا ہے کہ ایک سنت اٹھائی جائے گی ایک بدعت آئے گی تو اس, کے اس کی جگہ پر ایک سنت اٹھا لی جائے گی اگر کسی کو کہا جائے کسی زمانے میں کہ اس سنت پر عمل کرو حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر کسی سے آپ کا مطلب ایک مختصر معاملہ ہے کہتے ہیں کہ بھائی کندھوں سے کندھے ملا لو لوگ بھاگتے ہیں جیسا کہ حضرت اُس زمانے میں کہا دیا تھا لہو فاطب لانا فرمین کا کل بغل شموس اگر کسی کے ساتھ ایسا کرنا چاہو تم اس زمانے میں تو بد کے کچر کی طرح وہ تم سے دور بھاگیں گے آج کل ایسے ہی ہے آپ اگر کسی کے ساتھ پیر ملانا چاہیں کندھا ملانا چاہیں تو دور کھڑے ہوتے ہیں دیکھیے ہماری سفر ایک دم ایسا لگتا ہے کہ اگر آدمی ایک آدمی کے بیچ میں گھسے تو ہو سکتا ہے آخر تک پہنچ جائے اور اس کو جگہ ملتی جائے گی حالانکہ مسلمانوں کے صفوں کی یہ وہ صلی اللہ تعالیٰ نے بنیاد مرسوس تراس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے مل جاؤ بہرحال اسی طرح عبداللہ ابن مسعود فرماتے وسیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم التي علیہ, علیہ خاتم ہوں جو شخص یہ دیکھنا چاہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت چھوڑی ہے اور اس وسیعت پہ مہر لگا کر کے آپ نے چھوڑی ہے پھلی آیا پلتا ان آیتوں کو پڑی یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا ہے اور آپ کو پہنچانے کا حکم دیا ہے پیارے رسول نے وہی حکم دیا جس کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے تو گویا یہ پیارے رسول کی وسیعت ہے اور وسیعت کا لفظ عربی میں حقیقت میں یہ نہیں کی مرنے والا آدمی جس وقت کوئی بات کہے جا کنی کی حالت میں اختزار کیا اسی کو وسیعت کہا جائے گا عام طور پر اردو میں ہی سمجھ میرا نام وسیع اللہ ہوا اس وجہ سے کہتے ہیں وسیع اللہ تو غلط ہے وسیعت کے معنی کیا مطلب ہوا وسیعت کے معنی ہمارے ایک استاد تھے سب سے پہلے ہم جب مدینہ میں شریف میں آئے تو ڈاکٹر تقری الدین ہلالی بہت پائے کے عالم مغربی تھے بہت ہی دنیا گھومے ہندوستان بھی گئے محمد الرحمان صاحب مبارک پوری تحت اللہ حاضی سے حدیث پڑی حدیث کے حافظ تھے آخری دور میں جب ان کی عمر بانوے سال کی تھی اللہ کا شکر ہے مجھے ان کی خدمت کا موقع ملا ان سے پڑھنے کا موقع ملا ان کو لے کر کے ساتھ حج کراتا تھا آنکھ سے معذور ہو گئے تھے ان کے گھر والوں کو بھارا تو جب شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ کے پاس ہم گئے تو شیخ کہتے ہیں تم اپنا نام بدل ڈالو وسیع اللہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو شیخ نے فوراً شیخ ہلالی صاحب عربی کے بہت بڑے عالم شکیب ارسلہ سید رشید رضا اور دوسرے ان کی عربیت کا لوہا مانتے تھے لوہا اور شادی مانتے تھے حقیقت میں بہت ہی پائے کے عالم تھے تو انہوں نے کہا شیخ معافی ہی شہید یعنی اس نام میں کوئی خرابی نہیں کیونکہ کہ کے معنی تاکیدی حک بچائے زندہ کرے یا مرنے والا آدمی کرے یا چھوٹا بچہ ہی کرے اس کو کہتے ہیں وسیعت تو بہر حال اس سے چھٹی ملی تھی ڈونا کہتے تھے نام بدل ڈالو تو اب وہ مسئلہ ایک ہو جاتا پورا تمام عالم الدین وسیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آیت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر اللہ رب العزت نے بہت پہلے اتاری آپ کی وسال اور آپ کی وفا سے بہت پہلے یہ وسیعت کا حکم دیا نام دیا اس کا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ پیارے رسول کی وسیعت ہے کون ایسا گستاخ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وسیعت سے مکرنے کی طاقت رکھے ہم تو نہیں سمجھتے کہ بہرحال ایسی ہمت ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے قرآن معاذ ابن جبل معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ جبل کے معنی پہاڑ ہوتے ہیں معاذ حضرت محاذ رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی ہیں جب ان کے والد صاحب نہیں تھے حضرت بن جبل رضی اللہ عنہ یہ بھی بہت یعنی بڑے صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب کیا اور ان کو ان کی چھوٹی عمر ہی میں ان کی زکھا ان کی ہوشیاری کی بنا پر ایمن وغیرہ بھیج کر کے ان کو وہاں کا گورنر بنایا اور معلم اور مربی بنا کے بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اور کئی بار ایسا بھی ہوا کہ پیارے رسول ان کو اپنے پیچھے جانور کے اے اے اونٹنی کے پیچھے ایک روایت میں آتا ہے کہ گدھے خچر کے پیچھے بیٹھا خچر میں اپنے پیچھے بیٹھا کر کے خچر پر ان کو لے کر کے کہیں سفر کر رہے تھے کہتے ہیں کن تو ادیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر جہاں تک کہ روایت میں آیا ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ نے فرمایا معذ اے معذ اصد حق اللہ اللہ جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے وہ ماہ حق الحب اللہ بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے دیکھیے بندوں کا بھی حق اللہ کے اوپر ہے اور اللہ کا حق تو ہے ہی لیکن اللہ کا حق حق ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں اس کو حق ہے کہ ہمیں جس چیز سے کا مطالبہ کرے ہم اس سے مکر نہیں سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا احسان ہے اگر کرے نہ کریں لیکن اللہ رب العزت کا احسان ہے اللہ نے اپنی مہربانی سے اپنے اوپر فرض کر لیا تھا علی اعلی اللہ نفس آ, نفسی رحمہ. اللہ رب العزت نے اپنے نفس کے اوپر یہ فرض کر لیا کسی نے اس کو مجبور نہیں کیا ہے رحمت اور شوقت اور ادلا اور انصاف کا آ, کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت ہے اور توحید کی حالت میں اس کا انتقال ہوتا ہے وہ بات ہوتی ہے اس کی تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو حق دیا ہے اس کے خلاف نہیں کرے گا اللہ رب العظ وعدہ کیا اللہ رب العظر نے کیا حق ہے اللہ اس بندوں کا اللہ کے اوپر تو حضرت محاذ کہتے ہیں اللہ رسول ہو عالم اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں صحابہ کے عام آداب میں آپ یہ دیکھیں گے کوئی چیز جانتے بھی ہوتے تھے لیکن وہ سوچتے تھے کہ ہم نئی زندگی شروع کیے جاہلیت کے زمانے میں تھے ہو سکتا ہم کچھ جانتے ہو تو وہ ہمارا جاننا ملگا ہو گیا ہو غلط تھا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور وحی کے بعد ایک نئی زندگی شروع, شروع ہو رہی ہے یہاں تک کہ مکے کو مکہ کہا جاتا ہے مینا کو مینا کہا جاتا ہے اور شہر کیا نام ہے ذیل کہا جاتا تھا لیکن حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ یہ کون سا شہر ہے تو کہتے ہیں اللہ رسول والم یہ کون سا مہینہ شہر ہے یعنی تو کہتے ہیں کہ اللہ رسول و عالم یہ نہیں بتایا کہ بلد حرام ہے یا مکہ ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلما اے ایو شہر ناجا یہ کون سا مہینہ کہتے ہیں اللہ رسول و عالم تو پیارے رسول فرماتے علیہ کیا بلد اللہ الحرام کیا بلد اللہ حرام ہی نہیں تو ہے یہ یا یہ بلد الحرام نہیں ہے کہتے ہیں کیوں نہیں ہے اسی طرح یہ زرجے کا مہینہ نہیں ہے ہاں ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ عام ادب ہے کہتے ہیں استاد اگر کسی چیز کا سوال کرے اپنے طور پر تو گویا وہ بتانا چاہتا ہے یہ امتحان اگر ہے تو یہ نہ کہے کہ نہیں اللہ اور رسول عالم لیکن اگر یہ چیز بتانے کے لیے چھیڑ رہا ہے تو اس میں بیچ میں کودنا نہیں چاہیے جیسے کہتے ہیں بیچ میں آپ کود پڑے بیچ میں چپ ہو جائے ہو سکتا ہے زیادہ ہی فائدہ ہمیں پہنچانا چاہتے ہوں کل تو اللہ رسول اللہ آل حق اللہ علیہ بدھ والی کو بھی سیاح اللہ کا حق بندوں کے بدلے ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں وہ حق العباد اللہ اللہ و اج بندوں کا حق یہ ہے کی اگر وہ شرک نہیں کر رہے اللہ کے ساتھ تو ان کو عذاب نہ دے دیکھیے کتنی بڑی مہربانی اللہ رب العزت نے بیان کی اگر شرک نہیں کیا ہے اس نے تو عذاب نہ دے گا کل تو یار رسول اللہ, اے اللہ کے رسول افلا اللہ الناس اتنی بڑی خوشخبری آپ نے سنائی اس خوشخبری کو ہم لوگوں تک پہنچانا نہ دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو بشرست غلط فہمی میں شرک کا مطلب یہ نہیں ہوا صرف کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قائل ہو گئے جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک کنجی ہے لیکن اس کی تفسیر بعض تابعین نے کی کہ کہیں تم نے ایسی کنجی بھی دیکھی جس کے دانت نہ ہوں بغیر دانت کے کنجی نہیں ہوتی ہے تو جب تک دانت والی کنجی نہیں لاؤ گے وہ پل تالا اس, اس کے بغیر نہیں کھلے گا اسی طرح لا الہ الا اللہ اور صرف عدم شرک کا تم نے اعلان کیا لیکن اس کے اس کنجی کے دانت بھی ہیں یعنی اس کے لیے عامال کی بھی ضرورت ہے امال اگر شرک نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال کی کمی کو بھی معاف کر دیں گے ان اللہ علیہ کبھی کو مادون ادارے کرے میشا اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے اور کچھ اعمال برے بھی کیے ہیں خلط اعمال انسا لان سیان تو اللہ تعالیٰ کو یہ حق ہے کی الا قدر گناہ جو ہے اس کو جہنم میں ڈالے چاہے تو شروع ہی سے معاف کر دے یہ آل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نصوص شریعہ اسی, اسی پر دلالت کرتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارا اچھا ایک منٹ بس رسوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب انہوں نے اجازت مانگی کہ میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دے دوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بشرحوم فی تک لوگ اس معنی کو غلط سمجھیں گے صرف لا الہ الا اللہ محمد کہا کر کے بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے عمل نہیں کریں گے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں اسی قسم کی احادی اسی معنی کی احادی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احمد فقل المیسر عمل کرتے جاؤ اگر تمہارے لیے اللہ نے نیک اعمال کو آسان کیا اس کا مطلب ہے تمہیں نیک اعمال کے لیے پیدا کیا ہے اس کے بعد تمہارے لیے جنت ہے انشاءاللہ خدا نہ خدا اگر کوئی شخص برے اعمال کرتا ہے ظاہری امر یہی ہے کہ خدا نخواستہ اس کا انجام برا ہوگا لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے اور وہ توبہ کر کے مرنے سے پہلے یا گڑ یا جا سے پہلے اگر توبہ کر لیا تو اس کا توبہ معاف ہوگا تو اسی طرح دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بھائی انشاءاللہ سوالات بہت ہے کہتے ہیں پھر انشاءاللہ شاء سوالات بھی بہت مہم ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ارض کچھ یوں ہے کہ میرا ایک دوست ہے وہ میرے کو بولتا ہے کہتا ہے مجھ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہے لیکن میں نے کئی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ پاک صرف ساتویں آسمان پر اور ان پر ان کا عرش ہے بس وہیں رہتے ہیں وہ باقی کسی دوسری جگہ پر موجود نہیں میری یا میرے اس بھائی کی غلط فہمی دور کریں اور یہ کیا اور ایک کیا اللہ پاک کا کوئی ہاتھ یا چہرہ ہے یا اس کے بارے میں کوئی حوالہ ہے یہاں تک اول اللہ رب العزت کہاں ہے جیسا کہ کہا کہ لوگوں کا عقیدہ کہ اللہ رب العزت ہر جگہ ہے اللہ رب العزت ہر جگہ ہے یہ قرآن کی آیت کے صاف خلاف ہے ارحمان علی ارش طوا اس کے بعد اللہ کا علم ہر جگہ ہے وہ سے آ کرسی کرسی کی ایک تفصیلیں بھی کی کہ اس کا علم جو ہے تمام آسمان اور زمین کو چھائے ہوئے ہے اللہ اللہ وسلم تو مختصر یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت عرش پہ ہے اور ہر چیز کا علم اللہ رب العزت کو ہے کوئی ایک جگہ ایسی نہیں چاہے وہ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ پتھر پر اگر ادھیرے میں کسی چکنے پتھر پر چھوٹی چل رہی تو اس چیونٹی کی آواز کو بھی اللہ رب العزت سنتے ہیں اسی طرح زیرے میں دیکھتے ہیں رہی بات یہ کہ ہر جگہ موجود ہے یہ عقیدہ غلط ہے قرآن کے خلاف ہوا اللہ کا علم ہر جگہ ہے اور اس میں بہت سے لوگوں نے بادلوں نے کہا تو کیا اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ خدا یعنی الزامد ایک جواب دیا خدا نخواستہ اللہ رب العزت کسی گندی جگہ میں بھی ہے نہیں اللہ رب العزت عرص پہ ہیں اور ہر چیز کا علم ان کو ہے دوسری بات یہ ہے کی کیا اللہ پاک کے کوئی ہاتھ یا چہرہ ہے ایک عام قاعدہ آپ یاد کر لیں کہ جس چیز کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے ثابت کیا کلام پاک میں اپنے لیے ہاتھ کا ذکر کیا ہے اپنے لیے چہرے کا ذکر کیا ہے اس پر یقین اور ایمان لانا واجب ہے اگر اس کا انکار کر رہے ہیں تو اللہ کو معطل کر رہے ہیں لیکن جس چیز کو اس نے اپنے لیے ثابت نہیں کیا ہے یا جس, جس رزو کو اپنے لیے ثابت نہیں کیا ہے اس کے بارے میں بولنا غلط ہے عدیز شریف میں آیت میں صاف آیا ہے ید اللہ فوقا دین اللہ رب العزت کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر اوپر ہے اسی طرح اللہ رب العزت کرام اللہ رب العزت کا مبارک چہرہ ہی سے فراہ جائے گا اور دنیا ساری فنا ہو جائے گی تو اللہ رب العزت نے چہرے کا اس بات کیا تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اگر اپنے لیے پنڈلی کا حدیث صحیح حادیث میں بھی جو چیز آئی ہے جو صفات اللہ کے لیے آئی ہیں اس کو ماننا واضح ہے ضروری ہے اگر اللہ نے اپنے لیے غصے کا اس بات کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ اللہ رب العزت غصہ ہوتے ہیں کچھ لوگوں نے جن کو اشاری کہا جاتا ہے یا ماتوریدی کہا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بچپن ہی سے اس چھوٹے تھے عقائد نسبی پڑھی اس کو ہمارے استاد پڑھاتے تھے لیکن عقائد نسب صرف ہم نے پڑھی کہ حکومت کے الہ آباد بورڈ کے امتحان میں وہ داخل تھا اور اس میں امتحان دینا ضروری تھا لیکن استاد جو پڑھاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جدائے خیر دے ان کی عمر لمبی کرے بڑے ہو چکے ہیں وہ باقاعدہ ہر مسائل پر تحقیق سے ہم لوگوں کو لکھواتے تھے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو جو اللہ ہم نے لیے ثابت کی ہے ہم کہیں گے اللہ کے لیے ہاتھ ہے لیکن ہاتھ ایک بچے کا ہوتا ہے ہاتھ ایک بڑے آدمی کا ہوتا ہے جانور کا بھی ہاتھ ہوتا ہے کسی کے ساتھ تشبیہ۔ نہیں جیسے اللہ رب العزت کی ذات کا آپ کے بارے میں علم نہیں ہے اسی طرح اس کی صفات کے بارے میں تفصیلی علم آپ کو لینا نہیں ہے ثابت کرنا ہے اور یہ کہنا کہ اس طرح ہے اللہ رب العزت آدمی کی طرح ہے یا کسی خدا خاصہ شعر کی طرح یہ اس طرح ہے اگر کوئی نوز باللہ کہتا ہے تو یہ تشبیح ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی قول کا انکار اس سے ہوتا ہے اگر ہم تشبی دیتے ہیں کسی سے لئی سکمت شہید اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے وہ سمی البیر وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے تو صفت بھی ثابت ہوئی آپ جس, جس طرح اس کے لیے لائق ہے وہ صفت ثابت ہے معطل نہیں ہے لیکن اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے کوئی چیز بھی اس کے مشابہ نہیں ہو سکتا اچھا دوسرا سوال ہے کچھ اور مجھے ایک اور بات ہوں. بتاؤں گا انشاءاللہ کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ زمین پر صرف ایک دن حج کے دن عرفات شریف میں آتے ہیں اور ہر روز پورے آسمانوں کے آدھے میں آتے ہیں یہ آپ نے تھوڑا سا صحیح بات کے قریب بات کہی بات یہ ہے کہ روزانہ اللہ رب العزت جو بھی صفت اللہ تعالی نے چلنے پھرنے آنے اترنے جانے کی اگر صحیح احادیث یا آیت میں اگر اللہ رب العزت نے قیامت میں آنے کا ہے قیامت میں فرشتوں کے ساتھ سفن صفہ آنے کا ذکر ہے اس پر ہمیں یقین رکھنا ہے اسی طرح حدیث شریف میں صاف آیا ہے ربنا كل اذا تلس اللہ رب العزت روزان ہر رات کو جب رات کا انتہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو نچلے آسمان پر اترتے ہیں اور وہاں سے پکارتے ہیں اللہ حلمن اللہ سبحان اللہ اسی وجہ سے قیام الل جو ہے بہت بر برکت کی چیز ہے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ آدمی تنہا ہو کر کے اپنی ضرورتیں لوٹ پوٹ کر کے جب پیش کرے گا یقیناً اس وقت اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور وہ آپ کی جائز ضرورتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ تو یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ روزانہ رات کو اللہ رب العزت اترتے ہیں یہ سوچنا کہ آج یہاں رات ہے ابھی امریکہ میں دن ہوگا وہاں کب اتریں گے سب آپ دو اللہ رب العزت کی ذات اتنی بڑی ہے جس کا تصور نہیں ہو سکتا تو اس کے افعال اور اس کے اوصاف کا تصور کو تصور میں لینے کی ہمت کرنا یا اس کو پورے طور پر سمجھنے کی ہمت کرنا یہ آپ کی بس کی یا انسان کی بس کی بات نہیں بس اوپر ایمان لے ضروری ہے ارفات کے دن بھی اللہ رب العزت نچلے آسمان پہ آتے ہیں زمین پہ نہیں آتے ہیں میں نے ایک بینک میں پیسہ جمع کی جی جمع کیا کافی عرصے کے بعد میں نے اپنا پیسہ واپس نکال, لی. نکال لیا کہیے. لیکن میں نے سود والی رقم نہیں نکالی اب میں نے دوسرے بینک سے قرض لیا ہے جس سے جس کو قرض مجھے قرض سود دینا ہے کیا میں پہلے بینک میں جمع سود کو دوسرے بینک کو دے سکتا ہوں نوٹ no. سود کا پیسہ سود میں دے سکتا ہے کہ نہیں. نہیں دے سکتا اول آپ نے جو سود سے پیسہ لیا ہے اگر ضرورت مجبوری کے تحت صرف جان بچانے کے لیے اگر لیا ہے تو جائز ہے لیکن اگر بلڈنگ بنانے کے لیے لمبی چوڑی دکان بنانے کے لیے احتجاج کرنے کے لیے تو یہ حرام ہے اس میں کو کوئی شک نہیں وہ آپ اس سود کو اس کے بدلے نہیں دے سکتے ہیں اور اس سود کا گنا پڑے گا اس کو بھی لینا جائز نہیں ہے عرض کرتا ہوں کئی سوالوں کا جواب کوئی آدمی دعا کرتے وقت یا اللہ ہماری گنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیرے سے معاف کرنا معاف کرنا یا ہم کو سفارش کی نصیب کرنا ایسا کہنا جائز ہے آخری بات جو ہے کہ پیارے رسول کی سفارش ہمارے لیے نصیب فرمانا یہ دعا کرنا جائز ہے کیونکہ پیارے رسول کی سفارش ثابت ہے اور جو شخص جس چیز کی طلب کرے جائز طلب اس کے لئے جائز ہے لیکن یہ کہنا کہ ہمارے گناہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے معاف کر یہ بدات ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشروع نہیں کہا ہے یہ نہیں کہا کہ ہمارے وسیلے سے تم یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیر اللہ رب العزت ہمارے گناہ پیرے رسول سے ہماری محبت کے وسیلے میں تو معاف کر, کر دے ہماری پیرے رسول سے محبت کے وسیلے میں ہمیں تو یہ چیز دے دے یہ آپ کہہ سکتے ہیں ہماری نماز کے وسیلے میں ہمارے حج کے وسیلے میں لیکن پیارے رسول کی ذات کے وسیلے سے اس کو تمام علماء نے اب شروع سے آخر تک اس کو بدعت کہا ہے اس وجہ سے ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو بدعت ہے وہ کلو بیدات گمراہی کا سبب ہے ایک شخص سعودی عرب میں رہ کر انڈیا یا پاکستان میں رہنے والی اپنی بیوی کو کالو پر تین طلاق یا ایک ہی یاد میں ایک ہی وقت میں لکھ کر بھیج دیا کیا اس طرح سے بھیجا گیا طلاق نامہ کا اطلاق تینوں طلاق کی صورت میں مان لیا جائے گا کیا تین طلاق میں ایک وقت مان لی جائے گی یا صرف ایک طلاق مانی جائے گی اصل میں ایسا ہے کہ یہ سوال عام طور پر ہم عام لوگوں سے نہیں کرنا چاہیے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ فتویٰ پرانے زمانے سے بھی اس میں علماء کا اختلاف رہا ہے اس فتوا پر عمل کرتے رہے کہ ایک وقت کی تین طلاق ایک طلاق مانی جائے گی حضرت عبداللہ میں امباس کی روایت میں ہے لیکن اس کا فتویٰ ہر شخص نہیں دے سکتا ہے جس کو اتھارٹی ہے قاضی ہیں یہاں لیں یا وہاں لیں آپ وہاں کے علماء اس کا فتویٰ دے سکتے ہیں لیکن یہاں جہاں کی حکم دیا گیا ہے قاضی کو ولی امر کو جن کو اللہ تعالی نے امتڈور ان کے ہاتھ میں دی ہے ان کو حق ہے کہ لوگوں کو کسی ایک پر جائز ہے تین ایک طلاق دے کر کے آپ کے لیے جائز ہے کہ رجوع کریں اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کو اسی میں ایک دم الگ کر دیں تو حضرت اگر ایک طلاق ہی مانا جائے ولی امر کہے کہ لوگ اسے کھیل کر رہے ہیں اگر تین کو ایک ہی مان لیا جائے لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک جائز چیز کو ہم رجوع کرنے نہیں دیں گے تو ان کو حق ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کا کہ یہی سنت ہے اسی پر عمل ہو رہا ہے یہاں بھی اس وجہ سے اس کا کوئی فتو نہیں یہاں دے سکتا کہ تین طلاق کو ایک مانا جائے بعض شیخ ابن نباز رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے کچھ علما دیتے تھے اگر کوئی دے رہا ہے تو اس سے آپ لے سکتے ہیں بازار سے یہ فتویٰ لینا جائز نہیں ہندوستان سے اگر لے سکتے ہیں بہت سے لوگ اس میں اپنا مذہب بھی بدل لیتے ہیں اگر آپ مذہب کے ہیں کسی مذہب کسی بھی مذہب کے ہیں تو تین طلاق ایک منٹ میں اگر آپ نے دیا ہے تو تین طلاق مانی جائے گی اس کے بعد شاید آپ حلالہ کریں کیونکہ آپ کے مذہب میں حلالہ بھی جائز ہوگا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والوں کے لیے بہرحال تو یہ فتویٰ ہم نہیں دے سکتے ہیں آپ لینا چاہیں فتویٰ تو کہیں سی بھی بہرحال پھانسی کی سزا کتاب و سنت کی روشنی میں کیا جائز ہے پھانسی کی سزا جائز ہے وہ باغی جو ہیں اگر یا لوگوں کو راستے میں طاقت کے ذریعے سے لوٹ پھسوٹ لینے والے لوگوں کی سزا اللہ رب اللہ نے فرمائے کہ ان کے ہاتھ دائنا ہاتھ دائنا پیر کاٹ دو یا ان کو سولی اور پھانسی دے دو یہ اس میں اختیار دیا ہے یہ سزا جائز ہے لیکن آدمی اپنے کو پھانسی دے لے یہ حرام ہوا دی دی جی, دی جی کیونکہ افغانستان میں ایک شخص کو کرین پر لٹکا کر پھانسی کی سزا دی گئی دی جا سکتی ہے اگرچہ بھی دوسرا بھی کام اس نے کیا ہو اس سے بندوق سے قتل کرنے یا تلوار سے قتل کرنے کا حکم آیا ہو اس کے باوجود بھی ولی امر کو یہ حق ہے کہ ایسے طریقے سزا دے تاکہ دوسروں کے لیے بھی یہی برت ہو کیوں اس سزا کا مطلب جس کو حد کہا جاتا ہے عربی میں حد کی مانے روکنے کے ہیں تو یہ سزا اس کے وہ تو دوسروں کے لیے رک جانے کا گناہ سے رکنے یا غلطی سے رکنے کا سبب بنے گا اسی وجہ سے زانی اور زانیہ کے رجم کے موقع پر اللہ رب اللہ فرمایا ہے اے... کوڑوں کے بارے میں وہ یشد ادا من المنین ان کو عذاب دیتے ہوئے ان کو سزا دیتے ہوئے مسلمانوں کی جماعت کا ہونا ضروری ہے تاکہ لوگ کیا فرشتوں کو فنک کر دیا جائے گا یا فرشتوں کو موت نہیں آئے گی فرشتوں کو جہاں تک یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے زندہ رہیں گے اور وہی جنت میں لوگوں کے ساتھ خادم بھی رہیں گے اور کچھ اور رہیں گے لیکن ان کے موت کی دلیل لوگوں نے یہ دی ہے کل من علیہ فان یہ زمین ہے اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے کہ پس ایک امن پسماواد سب کو بے ہوشی آئے گی بے ہوشی تو آ جائے گی فرشتوں کو بھی کیا موت بھی آئے گی اس میں اختلاف ہے بہرحال یہ چیز واضح نہیں ہے اس وجہ سے اس کا کوئی واضح جواب نہیں دیا سکتا مان لیجئے اگر یہ کہہ لیا جائے کہ فرستے فنا کر دیں گے تو ہمارا کوئی فائدہ یا نقصان اس میں نہیں, نہیں, نہیں ہے. ہے مکہ کے اندر مقیم آدمی جب حج پر جائے تو کیا وہ بھی پوری نمازیں ادا کرے گا یا قصر کرے گا بنا مصطلفہ میں مکے کا بچہ مینا کا بچہ مینا میں اس کا گھر ہے اگر وہ ایران باندھ کر کے بیٹھا تو اس کو قصر کرنی اپنے گھر ہی میں اپنے گھر ہی میں یہ حج کے جس طرح کنکری مار رہے ہیں ایک منسک ہوا اسے طباع کر رہے ہیں آپ اور جا رہے ہیں بنا جا رہے ہیں اس میں سے ایک نسخ یہ بھی ہے کیا نماز جنازہ میں ہر تکویر کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں یا نہیں دونوں جائز ہے بلکہ عام احادیث میں یہ نہیں آیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاح جنازہ کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ آپ اٹھا اٹھا اٹھاتے تھے لیکن ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے یہ ثابت ہے کہ ہر تکبیر میں وہ جنازے کے ہاتھ اٹھاتے تھے اس کا امکان ہے کہ انہوں نے پیارے رسول کو دیکھا ہو کسی وقت اس وجہ سے انشاءاللہ دونوں کر سکتے ہیں آپ نہ کریں تو کوئی حرج نہیں کریں تو کوئی حرج نہیں میرے چچا نے برما سے شادی کی آپ کو کیا پڑی نقصان کیا ہوا بھائی اور ان کی وفات بھی 20 سال پہلے برما میں ہو گئی نہ ان کے بچے برما میں ہیں ان کی جائیداد اور مکان پاکستان میں اور ان کے بچوں کا ابھی اب تک کوئی پتہ نہیں ہے کیا کہاں ہیں آ, ان کی جائیداد اور دکان کا کیا کرنا ہے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کی جائیداد اور دکان اگر آپ چلا سکیں اور اس کو چلائیں اس میں سے کھائیں اور اس کو بڑھائیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بچوں کو کسی وقت ظاہر کرے تو بچے لے لیں گے ورنہ ان کے نام پہ بعد میں وقف کر دیجیے گا حقیقہ آئین سے ہوتا ہے عقیقے کا جانور المیدہ المیدہ المیدہ کیا مطلب علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ ذوا کرنا ہے یا یہ کہ قربانی کے جانور کی طرح ساتھ حصے سے گائے بیل میں ڈالنے کے کہتے ہیں بہرحال یہ جتنے عقیقوں کا ذکر چار رسول صلی اللہ, صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ قبض کا ذکر آیا ہے حضرت حسن اور حسین کے لیے آپ نے قبض کیا تھا یعنی میڈھا تو الگ ایک جانور کا رہا یہ کہ اس میں ساتھ ہی اس کا ختوا دیتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ اس کے احکام قربانی کے احکام کے مطابق ہیں اچھا ڈال بیل میں ڈالنے اور عقیقے کا گوشت کس طرح تقسیم کرنا چاہیے حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے بعض روایات میں جس کی بنا پر ہے کہ اس کی ہڈیاں نہ توڑی جائیں یعنی جوڑ جوڑ تفاؤلن کے آدمی کو اللہ تعالی سلامت رکھے اس معنی کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیک فال پسند فرماتے تھے اور بدشگونی کو ناپسند فرماتے بدشگونی کرنا غلط ہے لیکن نیک فال لینا کسی کو نے آپ نے کہیں کسی کام سے جا رہے ہیں کسی نے سن لیا یار رابطہ راب معنی فائدہ مند تو گویا آپ کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے ربح اور فائدہ کرے گا اسی طرح تفاولم یہ کی اگر توڑ بھی دے تو حرج نہیں لیکن گناہ نہیں لیکن جوڑ جوڑ کاٹ کر کے پکائے اور پکا کر کے شوربے کے ساتھ تقسیم کریں یہی پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طریقہ تھا لیکن اس کے علاوہ اگر وہ گوشت ہی تقسیم کر دیتا ہے تو اور نے اس کو جائز کہا ہے یہ سب طریقے بہرحال کیے جا سکتے ہیں ایک عورت اگر بیس سال روٹھی رہے یعنی خامند کے پاس مت جائے کیا اس کا نکاح باقی رہتا ہے نکاح, نکاح وہ زندگی بھر باقی رہے گا اگر وہ اس نے طلاق نہیں دی کیونکہ اللہ کے حکم سے اللہ کے کلام سے یہ بندھن بدھا ہوا ہے بہت مضبوط ہے اور اسی کے بتائے ہوئے طریقے سے وہ بندھن ٹوٹ سکتا ہے پچاس سال تک رہے تب بھی وہ اس کی بیوی کا حکم ہے اس کو کھانا پینا دینا یہ اس کے اوپر واجب ہے اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو اٹھا سکتی معاملہ اپنا آگے یا اسے طلاق ہو جاتی ہے طلاق اس وقت نہیں ہوگی جب تک وہ طلاق نہ دے دے یا وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتی دوسری شادی نہیں کر سکتی جب تک وہ انتقال یا مر نہ جائے انتقال نہ کر لے مر قرآن سنت کی روشنی میں یہی جواب ہے انشاءاللہ نماز جنازہ میں جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو مختصی رفین کرتے ہیں یعنی یہ موڈروں تک لے جاتے ہیں پاکستان میں رفید نہیں کرتے یہاں امام صاحب ایک طرف سلام پھیرتے ہیں صحیح روایات میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلیمہ تسلیمت صرف ایک سلام رہا ہے اور باقی ہاتھ اٹھانے اور نہ اٹھانے کا مسئلہ دونوں جائز ہے پاکستان میں بھی کچھ لوگ ایسا ہے جو کرتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں ہندوستان میں بھی ہم نے دیکھا کرتے اور نہیں کرتے طارث السلام علیکم السلام ازار کل شروع ہوئی اذان نماز تو مکہ شریف میں فرض ہوئی اس وقت لوگ کھل کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے جس وجہ سے اذان بھی نہیں دے سکتے تھے کھل کر کے مارے پیٹے جانے کا خطرہ تھا جب مدینہ شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب روز